شیخ ابو مصاف سوری حفیظ اللہ فرما رہے ہیں کہ میری رائے کے مطابق شیخ اسامہ رحمہ اللہ نے جنگ کی طبیعت اور دشمن کے انتخاب میں بہت اچھا کام کیا ہے وہ جنگ کی طبیعت کو سمجھ گئے ہیں اور انہوں نے دشمن کو صحیح منتخب کیا ہے انہوں نے اس جنگ کی چابی صحیح بنائی ہے اور اسی طرح وہ حضرات جنہوں نے گیارہ ستمبر کی پٹاخی بنائی ہے انہوں نے بھی بہت اچھا کام کیا ہے اور جنگ کی ابتدا بہت ہی کامیاب حملے سے ہوئی ہے جس میں دشمن کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے اور مسلمان خود بھی حیران ہیں کہ اتنی بڑی کاروائی کیسے ہو گئی ہے دشمن بھی حیران مسلمان بھی پریشان اتنی بڑی کاروائی ہوئی ہے اللہ انیا تقد ان امت السلامی ابل طاقات ابتنان المارک رغم انہا ہی المانی اساثن بہاد الجہادی عمادتی لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی امت اپنی مکمل توانائیوں کے ساتھ اس جنگ سے غائب ہے مکمل توانائیوں کے ساتھ آج بھی نہیں اتری ہے حالانکہ اس جہاد اور اس جہاد کی بنیاد اس امت کی وجہ سے ہے اس امت کو ذلت سے نکالنے کے لیے اور اس امت کو دینی اور دنیاوی خساروں سے بچانے کے لیے جہاد ہو رہا ہے لیکن امت اپنی مکمل طاقت اور مکمل توانائیوں کے ساتھ آج بھی میدان میں نہیں اتری ہے وہ انساحت الجہادی تضالم معطلا اور جہادی محاذ آج بھی معطل ہیں اس لیے کہ اس جہاد کے حقیقی محاذ مسلمانوں کے اپنے ہی ممالک ہیں جہاں یہودی نصرانی اور ان کے مرتد اور منافق دوست مختلف شکلوں میں عسکری ثقافتی سیاسی ہر اعتبار سے موجود ہیں اس کے باوجود بیداری نظر نہیں آتی ہے حالانکہ دشمن ان کے سینوں پر آ کر بیٹھا ہوا ہے اور اس سات کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس امت کے جہادی انقلاب کے جو رہبر ہیں جو مشرفین ہیں نگران ہیں ان کو اللہ تعالی کے اس قول پر عمل کرنا چاہیے یہ صورت النساء کی آیت نمبر چوراسی ہے فقات الفی سبی اللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے راستے میں جنگ کیجئے شکر ہے کہ اللہ تعالی نے یہاں کا لفظ استعمال کیا جہاد کا لفظ استعمال ہوتا تو یہاں بھی ہزاروں تعویلات ہوتی فقات علفی سبی اللہ اے پیغمبر آپ اللہ کے راستے میں لڑیے جنگ کیجئے لا لات اللہ نفست آپ اپنے نفس کے بارے میں ذمہ دار ہیں آپ سے آپ کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ المؤمنین اور آپ مسلمانوں کو جہاد کے لیے اباریے کفرو یقیناََ اللہ تعالی کافروں کی طاقت کو توڑ کر رکھ دے گا آسا کا لفظ جب اللہ کی طرف منسوب ہو تو یہ شاید کے معنی میں نہیں ہوتا بلکہ یقین کے معنی میں ہوتا ہے کہ یقیناً اللہ تعالی اگر آپ قتال کریں گے اور مسلمانوں کو ترغیب دیں گے جہاد کی ابھاریں گے تو اللہ تعالیٰ کافروں کے زور کو کافروں کی طاقت کو کافروں کی توانائی کو توڑ کر رکھ دے گا و اشد باسن و اشد تنکیلا اور اللہ تعالی ہی سب سے زیادہ طاقتور اور سخت ترین زور والا ہے اور سخت عذاب دینے والا ہے جہادی رہنماؤں کو جہادی تحریک کے نگرانوں کو یہ کیوں کرنا چاہیے لیا کومین تاکہ مسلمان تمام مسلمان اس دفاعی جہاد میں شریک ہو جائیں اس آیت پر عمل کرنا ہم پر لازم ہے کہ ہم جہاد بھی کریں اور ساتھ ساتھ نشر و اشاعت کا کام بھی کریں ہم میدان میں جا کر ٹینک توپ بی ایم اور اسنائپر کی گولیاں بھی فائر کریں اور ساتھ ساتھ دعوت کا کام بھی مضبوط انداز میں کریں جہاد اور دعوت ہی کے نتیجے میں میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی اور اللہ تعالیٰ کو فار کے زور کو توڑ کر رکھ دیں گے انشاءاللہ میرے بھائی استاد ابو سوری حفظہ اللہ یہ فرما رہے ہیں لقد احسن و سنا اختیار اور کہ جنگ کا جو رخ ہے یہ صحیح اختیار کیا گیا ہے اس کا انتخاب صحیح ہوا ہے ولاکن لا زال انامانا الكثير و من الجہد فیم جال وال بیان و تحری علم لیکن ہمارے سامنے آج بھی دعوت بیان اور مسلمانوں کو ترغیب اور جہاد کے لیے ابھارنے کا بہت بڑا کام باقی ہے لوگ علمارکتی ادارتا و تنفید فی میدانی و مجالی تاکہ ہم جنگ کو کنٹرول کرنے کے اعتبار سے اور جاری رکھنے کے اعتبار سے اپنے صحیح میدان اور صحیح رخ پر برقرار رکھ سکیں کئی نسعید ضمام المبادرا اللہ تردت امریکہ بعد دس ستمبر وما ذا سل تاکہ ہم اس جنگ کی لگام کو اپنے ہاتھوں میں دوبارہ سے واپس لے سکیں جو آج امریکہ کے ہاتھ میں ہے بات سمجھ میں رہی ہے ہم جو مجاہدین یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جو مقاتلین ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ہم جنگ کریں گے کریں گے اور انشاءاللہ شہید ہو کر چلے جائیں گے لیکن اگر ہم نے دعوت کا کام نہیں کیا ہوگا تو ہمارے بعد یہ کام کیسے ہوگا یہ تو اللہ تعالی نے ایک ترتیب مقرر کی ہوئی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کر دیئے کہ آپ جنگ بھی کریں اور ساتھ ساتھ لوگوں کو ترغیب بھی دیں تاکہ یہ کام آگے چل سکے اس لیے یہاں جو مجاہدین آ ہیں ان کا جنگوں میں جانا یہ کافی نہیں ہے بلکہ ان کو اپنے پیچھے رہ جانے والے مسلمانوں کو تمام مسلمانوں کو چاہے کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو سب کو دعوت دینی چاہیے اور سب کو جہاد کے میدان میں بلانا چاہیے تاکہ یہ امریکہ جو ہے جاری رہے تاکہ یہ جنگ جاری رہے اور اس جنگ کی جو لگام ہے یہ ہمارے ہاتھوں میں رہے جو اس وقت امریکہ کے ہاتھوں میں ہے اس لگام کو امریکہ کے ہاتھوں سے چھیننا یہاں پر لازم ہے اب تو ایسا ہی ہو رہا ہے کہ امریکہ جہاں چاہتا ہے وہاں ہمیں میدان میں اتار دیتا ہے حالانکہ ہونا ایسا چاہیے کہ ہم میدان کو خود منتخب کریں اور جنگ کی ترتیب کو خود مقرر کریں بات سمجھ میں رہی ہے اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے آخر میں مصاب سوری فرما رہے ہیں کہ گیارہ ستمبر کے واقعات کے بارے میں اسلام پسندوں اور جہادیوں کے درمیان مختلف موقف ہیں اور مختلف آرا ہیں لیکن یہ بات مسلم اور متفق علیہ ہے کہ گیارہ ستمبر کے واقعات نے ایک نئی دنیا ایجاد کر دی یہ واقعہ ہونا چاہیے تھا نہیں ہونا چاہیے تھا کس نے کیا کیوں کیا وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتیں اس میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اس بات میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ گیارہ ستمبر کے بعد دنیا بدل چکی ہے جس میں امریکہ زبردست انداز میں ہم پر حملہ جواب دینا ہم پر لازم ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے وہ و لاشک کا مندعت الوقت اور حملے کا جواب دینے ہی میں خیر ہے وقت ضائع کرنے میں اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہے کہ یہ کام ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا کرنے والوں نے کیوں کیا یہ کیا وہ کیا ان باتوں کا فائدہ نہیں رہا فقط وصلت المعرکون معرکت مسیر اس لیے کہ جنگ اب ایک ایسے حتمی مرحلے میں داخل ہو چکی ہے کہ جس میں ہم جنگ کریں یا نہ کریں جنگ بہرحال ہوگی نخون اولا نکون ہم او اس جنگ میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے جنگ تو بہرحال ہونی ہے تو اس لیے ہمیں اس جنگ میں اب وقت زیاں نہیں کرنا چاہیے کہ 11 ستمبر کا واقعہ یہ ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا اور کرنے والوں کے بارے میں ہزار باتیں کرنے کا اب فائدہ نہیں رہا اب آپ چاہیں یا نہ چاہیں خواہی نہ خواہی آپ نے جنگ میں شریک ہونا ہے اس لیے کہ امریکہ جو ہے پوری دنیا پر ایک بہت بڑے شیطان کی طرح یہودی اور نسرانی نیٹو پوری دنیا پر ایک دجائی قوت کی طرح حملہ ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہمیں اس جنگ میں شریک ہونا ہے میرے دوستو خلاصہ یہ ہے کہ پانچواں مرحلہ جس کا تعلق گیارہ ستمبر کے واقعات سے ہے اس میں استاد و مصاب سوری حفظہ اللہ ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو فکر انیس سو نوے کے دور سے میرے دل و دماغ میں آتی تھی اس میں پختگی مزید 11 ستمبر کے واقعات کے بعد آئی اور یہ بات ہم سمجھ گئے کہ آپ جو جنگ میں طریقے کا انتخاب ہوا ہے یہ بہترین انتخاب ہے اور اس میں بھرپور انداز میں ہمیں شامل ہونا چاہیے اور اسی کی خاطر ہم نے یہ کتاب لکھی ہے تاکہ قتال کے ساتھ ساتھ دعوت بیان اور مسلمانوں کو جہاد کی طرف ابھارنے کا سلسلہ بھی جاری رہے اللہ تعالی ہمیں اجر سے محروم نہ فرمائے اللہ تعالی ہمیں اس عالمی جہاد میں مسلمان ہمارے بھائی بہن جہاں کہیں بھی مصروف ہیں اللہ تعالی ان کو غلبہ عطا فرمائے ان کو ثابت قدمی اور استقامت عطا فرمائے اللہ تعالی ہم سب سے اپنے دین کا کام بہترین طریقے اور بہترین اسلوب میں لے لے آمین یا رب العالمین اللہ مسلم وسلم اعلی سیدنا وحبیبنا محمد وعلى ولی وسحبی وبارک وسلم جزاكم اللہ خیرن